جی سونا جی والاکم سلام اے نکسی آرت مری سمجھ آرہی نا جی جی بعد ہم مکمل کرنا میں ختم کرنے والا ہوں اب بخاری, بخاری شریف جی میں ختم کرنے والا ہوں صرف ایک گل سنو بخاری شریف دی حدیث انہا کیا لا شیعہ قبلہ ہو والی روایت درستے باقی غلط نے ہاں جی کوئی نہ کوئی ظاہر بھی تھا. پہلے نمبر پہ بخاری شریع یہ ہوئی حضرت نے جڑے کہنے دنے کہ بخاری اور مسلم کی حادیث جو ہیں وہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں اور ادھر فرما رہے ہیں حضرت کہ یہ غلط ہے روایت وہ صحیح ہے تو پہلے نمبر پر علم قطعی کا فائدہ دینے والی جو ہے اس کا منکر تو کافر ہو جائے گا تو پھر حضرت پر تو غفر لازم آ گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا یہ ہے کہ بھائی اتنا یہ کہنا کہ یہ حادیث ان کو اتنا مطلب تبدیل کر کے رکھ دینا اور پھر ان کے مفہوم کا انکار کر کے اور تم کیا قرآن و حدیث سے یہی یہ بات ثابت قطعی طور پر نہیں ہے کہ اللہ اقبال شریک تھا اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی غیر اس کا یہ بات مکمل ہو گئی ہے جی آپ جناب یہ فرمایا یعنی میرا مقصد یہ ہوا کہ یہ قدم عالم کا قول اور ادھر امال حوالے ہونے کا اور قرآن مجید کا جی ایک مخلوق باس ہونے کا یہ تین خرابی ہیں حضرت کے قول سے باس باس اور تینوں جو ہے نا ایک تو شرک ضرور ثابت ہوتی ہے دوسرے مخلوق ہونا جو ہے وہ جامعہ کا مذہب جی فرمائیے اب میں چپ رہوں گا کیونکہ میں نے بات پوری کر لی ہے اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ٹھیک ہے بس مہربانی اب بات یہ ہے جی شیخلاسلام امامیہ الحمہ اللہ کی عبارت سے آپ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ خالق اور مخلوق میں قدیم ہونا یہ نقطہ اتحاد نکلتا ہے تو یہ آپ نے غلط مفہوم مراد لیا ہے جے جے جے شیخ الاسلام سامعہ رحمہ اللہ کی خطابوں کے گوشت سے جو الگ وحدت الوجود کے رد پر مطبوع ہے دیکھیے وحدت پر کتاب جو ہے, وہ لکھی اور بہترین کتاب ہے اسی طرح شیخ الاسلام ابنیہ وحدت الوجود کے ابتال پر بہت لکھا ہے اور جو الگ کتاب کی صورت میں موجود ہے اب جو وجودیا ہیں ان کا یہی نقطہ ہے کہ خالق اور مخلوق میں جو اتحاد ہے وہ بات کے وجود ہیں اور اس کی جو صفات ہیں وہ حوادث ہیں وہ مٹتی رہتی ہیں متغیر ہوتی رہتی ہیں اور سونے بات, بات, بات میری اب اچھا سونے بات, اچھا بات اچھا اچھا اب اسی اسی نظریہ کا